الحمدللہ الحمد للہ وطفہ وسلم اللہ بادین اماب محتمس بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ پورے بر صغیر میں جو ایک تحریک چلی کتاب و سنت کے سیکھنے اور سکھانے کی پڑھنے اور پڑھانے کی تو اس میں بہت بڑا جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحم ہم اللہ انہوں نے جب جہاد کا ارادہ کیا تو جہاد کے کچھ پہلے اور جہاد شروع ہو جانے کے باوجود بھی جو انگریزوں سے سکھوں سے جہاد ہوا اصل میں سکھوں سے کیا تھا بظاہر سامنے سکھ تھے لیکن سکھوں کے پیچھے بھی انگریز تھا سکھوں کے پیچھے بھی انگریز تھا تو ان سے جہاد کے وقت تقریباً بارہ مبلگین پورے بر میں بھیجے گئے تھے اور ان میں سے الحمدللہ اکثر و بیشتر تقریباً دس کے قریب میں نے دیکھا سب کے سبلے حدیث تھے یہ تو ہندوستان تک تھے ہندوستان سے مراد ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش پورا لیکن یہ دعوت الحمدللہ جیسے یہاں تحریک یہ چلی اور اسی طرح سے افغان کے اندر بھی تحریک چلی لیکن وہ پٹھان اور وہ افغانی بہت ضدی قوم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اپنا پیغام اور توحید السنت پہنچانے کے لیے مولانا حبیب اللہ تنکھاری نام ذرائع یاد رکھیے گا حبیب اللہ کندھاری یہ بہت بڑے حنفی عالم تھے لیکن الحمدللہ للہ تقویت المان پڑھی توحید آ گئی اور پھر شاہ اسماعیل شہید وغیرہ سے پڑھنے کے بعد انہوں نے ان کے اندر اتباع سنت کا جزب پیدا ہوا یہ وہ زمانہ تھا کہ میاں ندی حسین محدث دہلوی بھی اسی زمانے میں حدیث کا دس بڑے اور اس پر دلی میں چل رہا تھا تو انہوں نے اہل حدیث ہو گئے تھے لیکن میاں صاحب سے محبت بہت بڑھتے بڑی شہرت تھی لیکن ان کو بھیجا گیا تھا تبلیغ کے لیے کہاں افغانستان وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے ایک بہت بڑے سجادہ نشیر تھے یعنی کاغذ افغان کی بڑی درگاہوں میں سے جو ایک درگاہ کے مالک تھے ان کا نام تھا سید عبداللہ نام یاد رکھے گا سید عبداللہ انہوں نے اپنا نام بدلا ان کا نام کچھ اور تھا لیکن انہوں نے بدل دیا سید عبداللہ یہ سرخیل ایک گاؤں ہے گزلی جو شہر ہے ایک گاؤں ہے سرخیل وہی ان کی پیدائش میں اور بڑے سجادہ نصیب بڑے مجاور تھے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے حبیب اللہ کندھاری رحمت اللہ علیہ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دعوت دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات اتاری تقویت المان پڑھے اور توحید پر آ اب ان کو حدیث پڑھنا تھا تو حبیب اللہ کندھاری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس وقت دنیا میں ایک ہی محدث ایک ہی عالم ہے جو صحیح معنوں میں حدیث کو حدیث اور محدثانہ انداز سے پڑھاتا ہے کہاں کہاں کہا تا کہ میاں نذیر حسین ان کا نام ہے اور دلی میں وہ حدیث کا درس دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک قسم کا شوق پیدا ہوا لیکن جیسے انہوں نے آمین اور رفیہ دین شروع کیا اور اپنی درگاہ چھوڑ دی ایک دادا پرداد پیدا کی مجاوری سے توبہ کیا پورے افغانی اس علاقے کے نیچے دشمن ہو گئے ان کے خلاف مار پیٹ زد وق کیا یہاں تک کہ کابل کا جو بادشاہ تھا دوست محمد کیا نام تھا بادشاہ کا دوست محمد جو کابل کا اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے پاس ان کو پکڑ کے حاضر کیا گیا اس نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو کہ حدیث میں ایسا آیا ہے اس لیے ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں اور ہم کتاب و سنت و عمل کرتے ہیں اس نے پہلے تو بہت سختی کیا روکا لیکن نہیں پھر ایک دن ایسا بھی آیا ایک دن ایسا بھی آیا کہ گدھا گدھا گدھا گدھے کو مگایا اور اس گدھے پر ننگی پیٹھ بیٹھا کرے ان کے کوڑے مارے گئے اور پورے شہر کے اندر گھمایا اور کہا یہ اس شخص کا انجام ہے جو ابو حنیفہ کے مذہب کو چھوڑ کر کے کتاب اس سنت پر عمل کرتے اللہ اکبر اللہ ان بزرگوں کی کبر کو نور سے بھرے یہ تحریک شروع ہوئی بہرحال یہ ہر قسم کی تقریب برداشت کی لیکن باز نہیں آئے اپنی جگہ پر ڈٹے تھے یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم شہر سے نکل جاؤ یہ بےچارے اپنے بچوں کو لے کر کے افغانستان اور کابل کے پہاڑیوں میں جہاں جانور زندگی گزارتے ہیں وہیں بےچارے اپنے آپ کو لیتے وہیں اذان دیتے وہیں نماز پڑھتے تھے لیکن نماز تھی سنت کے, سنت کے مطابق سنت کے مطابق نماز میں پڑھو ساری مسجدیں آزاد ہیں لیکن سنت کے مطابق ادا کرو تو زمین ان کے لیے تند رہے یہ بیچارے ایک زندگی گزارتے رہے اللہ تعالیٰ کوئی آسان راستہ کہہ دے اسی اصنا میں کوئی چرواہا بدبک تھا اس نے دیکھ لیا کہ ملہ ابھی وہابی بھی یہی ہے اس نے شور مچایا اور سب لوگوں کو بتا دیا پھر دوبارہ شکایت ہوئی میرا ان کو گرفتار کروایا گیا ڑے مارے گئے اور کہا کہ تم ملک شور کر کے نکل جاؤ یہ سب ہو رہا تھا اسی اسنا میں انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا وہ بھی خواب سننے کے لائے ہے جس کی بنا پر ان کے اندر مزید حادث حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں بخاری شریف رکھی ہے صحیح بخاری صحیح بخاری رکھی ہے اس کو میں نے اٹھاوا تو اتنی موٹی دھول اور مٹی بخاری تجربے جو بھی ورک پلٹتے ہیں ہر صفح پر اتنی موٹی دھول ہے اور میں کپڑا لے کر کے اس کو صاف کرتا ہوں اللہ کہتے یہ خواب میں نے دیکھا خواب تو دیکھ لیا لیکن تعبیر کس سے پوچھے بڑے پریشان اور زندہ والی خود بھیتیں ماشاء بڑے نیک اور صالح انسان انہوں نے خواب دیکھا تعبر ان کے ذہن میں بات آئی کہ شاید کی پورے ہم اہنات نے صحیح بخاری پر رسم و رواز اچر کو بلا لوگوں کے اقوال کو اتنا گیا پڑھا, پڑھا ہے کہ ہر ایک کے اندر ہم نے بخاری کو چھپا دیا ہے اقوال الرجان اقوال الرجان باپ دادا کے رسم و رواج یہ سارے طور طریقے ہم نے اتنا اپنایا کہ نبی کی سنت اس میں چھب گئی ہے پھر وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا جب بادشاہ کہا نکل جاؤ وطن ملک بدر ہو جاؤ تو اپنے بارہ بیٹے اور پندرہ بیٹیاں لے کر کے یہ انہوں نے سوچا سب سے آسان ہندوستان ہجرت کر ڈانا ہندوستان ہجرت کر کے آ گئے بھٹکتے ہی امرتسر پہنچے جو آج کے پنجاب میں ہے امرتسر پہنچے تو وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے میاں صاحب کے پاس دلی آنا ہے تو دلی علم حاصل کرنے کے لیے آنا تھا بیوی ہے پندرہ بیٹیاں ہیں سب کو لے کے کہاں جائیں بارہ بیٹے ہیں بیٹے تو جمان ہو گئے بیٹیوں کو کیا کریں بیوی کو کہاں رکھے اس اصنا میں امرتسر میں کافی ٹائم ان کو لگ گیا ہے ایک دن جب انہوں نے دلی آ کر کے علم حاصل کرنے کے ارادہ کیا تو موڈا غلام رسول قلعہ والے مل گئے تو دو تین ساتھی اور پنجاب کی مل گئے کہاں بھائی چلو ہم سب لوگ چلیں گے دلی میاں صاحب کا نام سنا ہے نا میاں ندیب حسین یہ بہار کے رہنے والے تھے یہی سب سے بڑے محدث گزرے ہیں جن کو اہل حدیثوں کا آخر زمانے میں امام کہا جاتا ہے سمجھ گئے نا میاں نظیر حسین محدث دہلی یہی ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر حدیث کا علم دوبارہ زندہ ہوا جیسے ہمیں ان انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے اندر سننے کی ہمت ہے تو ہم بتائیں گے سننے کی ہمت ہے تو پیچھے جائیں گے کیا کرنے کی میتھا دے گی سے دروازہ ہی نہیں ہے لیکن سننے کی ہمت ہوگی تب پتا چلے گا کہ میاں نظیر حسین ہے کیا اللہ اکبر تینوں تین, اور تین ساتھ ساتھی پنجاب سے نکلے نکلنے کے پہلے پہلے ایک ہی ٹرین پشاور سے آتی تھی دلی اس وقت تو اس زمانے میں ٹیلی گرام آتا تھا سب سے سخت پیز سروس جو ہوتی تھی اونچا تھا انگریزوں کے زمانے میں تو ٹیلی گرام یا ارجنٹ لے کر بھیجا میاں نذیر حسین کے پاس جو وقت کا سب سے بڑا محدث یعنی پوری دنیا کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے کہاں آتے تھے دلی میاں نذیر حسین محدود جن کی وفاق انیس سو دو میں ہوئی کتنے میں انیس سو دو میں ہوئی ہے اللہ اکبر آگے شاید کوئی تفصیل آئے ان کے بارے میں پوری دنیا کے لوگ عرب عجم کے سارے لوگ یعنی سبج علم کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہاں کھل گئی تھی اور چھوٹی سے مسجد میں سارا مسکین رہتا تھا محدود آئی لیٹر لکھا کی حضرت ہم فلاں فلاں تین آدمی ہیں آپ سے علم حادث حاصل کرنے کے لیے دلی آ رہے ہیں فلاں ٹرین سے ہم لوگ آ رہے ہیں برائے مہربانی ہم لوگ مدرسے میں آئے تو ہمارا داخلہ لے لیجیے گا یعنی کلاس میں شامل ہونے کی شرکت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ملا رکھ لیے تاریخ پڑھ لیے کہ یہ کس دن آنے والے ہیں تاریخ یاد رکھی. جس دن جب ٹرین پہنچی دلّی پرانی نیو نیو دلّی ریلوے اسٹیشن نہیں تھا وہی پرانا تھا پرانی دلّی سمجھ وہاں جب پہنچی ٹرین تو اب تینوں آدمی بیچارے اس زمانے میں ہاسٹل بھی نہیں ہوتا تھا بستر بھی ہے کھانے پینے کا سامان بھی ہے سب لے کر کے تین آدمی اترے تو ایک بوڑھا ان کو جاتا ہوا نظر آیا او بھے بڑے میاں آ گئے کہاں جائیں گے وہ ہمیں میاں ندیر حسین کے مدرسے میں جا ہے سامان پہنچا دو گے کہاں پہنچا دوں گے کہاں کتنا لوگ کہاں وہاں دے جو مرضی آئے دے دینا تینوں کا سامان بوڑھے نے اٹھا لیا اور تینوں پیدل چلے آ رہے ہیں اور پولیس سامان لے کر کے آگے آگے آ رہا ہے سیدھے آیا مسجد میں داخل کیا وہی مسجد میں پڑھاتے تھے تینوں کا سامان رکھا اور وہ پیسہ دینے کا انتظار کریں بڑے میاں بوڑھے میاں اپنا سامان رکھے اور غائب ہو گئے اب سید ابد اللہ والے اور بھائی کولی تھا بوڑھا آیا سامان لے کر کے اور پیسہ لیے بغیر کہاں ادھر ادھر چلا گیا کہاں وہ بوڑھے نہیں تھے وہ تمہارے استاد میاں نظیر حسین محدود اللہ سے دعا کرو اخلاص آج ہمارے کوئی نتیج پیش کر سکتا ہے تین تین آدمی پیر دبائے اللہ ابھی برطانیہ میں دیکھا جہاں ان کا مرکز ہے ایسے لمبی ٹانگ کر کے بیٹھا ہوا سمجھ گئے نا ایک ادھر ایک ادھر ایک آدمی پانا پیالہ لیا ہوا ہے اور ایک گلاس لیا ہے وہ گلاس والا منہ کھا کے دوسرا اگلتا ہے تو اس کو برکت کے متا ہے یہ کا، یہ سچا وارش نبی کا میاں ندی ہوتے محدس دہنی تینوں کی آہ نکل گئی پریشان تو ساگرد جو پرانے کہا کہ پریشان نہ ہو وہ بوڑھے تمہارے ناشتے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہوئے آ اس طرح سے سید عبداللہ اللہ نبی رحمت اللہ علیہ نے بحرحال آ کر کے علم حاصل کیا پھر اپنے سارے بیٹوں کو بھی وہی مدرسے میں داخل کیا سمجھ گئے نا اور پھر پلٹ کر کے گئے تو امرسر میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا تقویت الاسلام کیا قائم کیا تقویت الاسلام اہل حدیث پرانے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے تقویت المان اس طرح سے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت افغان تک بھی پہنچ گئی غزنبی خاندان آج پاکستان کا مشہور غز خاندان جو ہے وہی سید اب صلاح غز نبی رحمۃ اللہ علیہ کے نسل ہے کہتے ہیں ہمارے ہم نے جو خواب دیکھا تھا ہم نے جو خواب دیکھا تھا کہ بخاری پر دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو ہٹا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فکا کا اقوال الجال کا تکلید کا شرک و بناس کا باپ دادا کے رسم و رواج کا جو سنت رسول پر غلبہ تھا ہمارے استاد میاں صاحب وہ سارے کچرا پٹی ہٹا کر کے بخاری شریف کو، نبی کی سنت کو سامنے پیش کر رہے ہیں الحمدللہ اس طرح سے میرے بھائی یہ اب دیکھیں آپ نے جو سنا پورے دنیا کے اندر یمن کے اندر مصر کے اندر نزد کے اندر ہندوستان کے اندر افغان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ذرا دیکھیں تحریک ہے لہبید شروع ہو گئی اور سب کہاں سے نکلے طیبہ مسجد نبوی سے علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ سے اس طرح سے میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کتاب سن کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر ہو گیا. اب میرے خیال سے یہی ایک بات لے کے رہیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی دعوت و تبلیغ کی تحریک تو شروع ہو گئی اب آپ حضرات جانتے ہیں آؤ ایک پہلو اور ہم اس تحریک نے کیا کیا اس تحریک میں اللہ اکبر ایک تو دعوت و تبلیغ لیکن دعوت و تبلیغ کرنے والے پیدا کہاں سے ہوں گے یہ بھی یاد رکھو دعوت و تبلیغ کرنے والے پیدا کہاں سے ہوں گے تو اٹھارہ سو ستاون تب اٹھارہ سو ستاون تک معاملہ دوستو چل رہا تھا دہلی کے اندر تقریباً ایک ہزار مدرسے تھے اور اہل حدیثوں کے مدرسے اٹھارہ سو ستاون اور اس کے بعد انیس سو سینتالیس تک بہت سارے مدرسے تھے لیکن اٹھارہ سو ستاون پر جب ظالم انگریز نے دلی پر قبضہ کر لیا تو اس نے مسلمانوں کو تعلیم سے روکنے کے لیے سارے راستے دہلی کے اندر خود میاں صاحب کو جو مدرسہ تھا پرانا جو پوری دنیا کے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے لیکن انگریز نے نوٹس جاری کر دیا یہ مسجد خالی کرو یہاں پڑھانے کی عجادت نہیں ہے کیوں ریلوے اسٹیشن چھوٹا ہے اس کو ہم کیا کریں گے توسیع دیں گے حدیث کا ایک یونیورسٹی حدیث کا یہ مدرسہ انگریز ظالم نے ختم کرایا مقصد یہ تھا کہ میاں نبی حسین جو محدثانہ انداز سے حدیث پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھانے کا سلسلہ قائم نہ رہ سکے انگریز نے اس مسجد کو ڈھا دیا پھر اس کے بعد آپ کو کبھی اللہ تعالی لے جائے تو آپ دیکھیں گے جہاں مچھلیاں بکتی رہتی ہیں جامع مسجد میں جب دریا باغ کی طرف آنے لگیں گے تو گھوڑے ہیں چھوٹا سا پارک ہے پتہ نہیں کیا پارک کہتے ہیں اس کو میریانی اور پارک ہے بالکل تازے رکھتے سب کھڑے رہتے ہیں چھوٹا سا بار یہاں ایک مسجد تھی اکبری بیگم کی میاں ندیر حسین وغیرہ نے اس مسجد کو آباز کرنا چاہا کیونکہ میاں ندیر حسین کے استاد عبد الخالق یہاں درد دیا کرتے تھے جو ان کے سسر تھے میاں صاحب کے اللہ اکبر انگریز نے کیا چکر چلایا مسجد کو خالی کرایا اور ایسا استاد قوم نے مسجد کو گائے کیا صبح لو تو اس مسجد کا کوئی وجود ہی نہیں تھا یعنی پہلے گھیرا گھیرا خود کھڈا کھدائی کر چکا تھا اور رات کو جب سونے سارے مسلمان سو گئے تو ایسا اس نے دبایا کہ پوری مسجد جو ہے وہ اندر چلی گئی ابھی تھا دو سال سے ہنگامہ ہو رہا ہے کہ مسجد کوئی کھدائی ہوئی ہے اللہ کرے دوا کیا ایوارڈ ایسا ہی وہ جامع مسجد کے سامنے ملے گا وہاں سے بھی محروم کر دیے گئے تو یہ ظالم نے اصل میں کیا یہ کہ اٹھارہ سو ستاون پر قبضہ ہوا دلی میں دلی پر اٹھارہ سو ستاون میں قبضہ ہوا اس نے ایک بڑا کام تھے کیا کہ جتنی مساجد تھیں دلی میں اتنے مدرسے ہوتے تھے ہر مسجد بنانے والا دلی میں جائیں ہر پرانی مسجدوں میں دیکھیں دس بیس پانچ کمرے بنے رہتے ہیں آدمی مسجد بنا تھا مسجد بنانے کے ساتھ دو چار کمرے بنا دیتا اور ایک دو مدرس رکھ دیتا اور کہتا بھائی آپ پچیس طالب علم رکھے ہمارے ہاں پڑھائیں اس طرح سے سینکڑوں مدرسے تھے چھوٹے چھوٹے لیکن اٹھارہ سو ستاون پر اس نے کہا یہ مسجد صرف نماز کے وقت کھو دی جائے گی کوئی مدرسہ اس میں نہیں چل سکتا مقصد یہ تھا کہ یہ دینی تعلیم مسلمان اپنے بچوں کو نہ دے سکیں ایک طرف تو مدرسے کو مسجد میں جو مدارس تھے بند کر دیا شروع نماز کے لیے مسجد کھولی جاتی رہی کوئی استاد کوئی عالف مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پہانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا نمبر دو مساجد کے مدارس کے جتنے وقف جائیداد ہی مل دی گئے مکانات دکانیں انگریز نے سارے وقف کو قبضہ لے لیا تاکہ مسلمان دوبارہ پڑھانا بھی چاہیں تو یہ جو جائیداد وقف کی گئی ہے اس سے مسلمان فائدہ نہ اٹھا سکے ماہبر اس طرح سے نمبر تین. اس نے اپنے انگلش میڈیم سے اسکول کھول دیے تاکہ مسلمان اس کی تعلیم پڑھیں اور پڑھانے والے ٹیچر جو ہے لندن اور یو کے سے آئے گئے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سرسالوں گزر گئے مسلمانوں کے اپنے بچوں اپنے بچوں کی تعلیم دینے کا کوئی چانس نہیں اگر پہانا ہے تو وہاں داخل کرو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا گلا تو ووٹ دیا اہل کالج نے تیرا کہاں سے آئے پدائے ہے نا یہی تاریخی پس منظر تھا جس کی جس کے جس کو علامہ اقبال نے اس کے اندر ان الفاظ میں کہا ہے گلا تو ووٹ دیا اہل کالج نے تیرا کہاں سے آئے سدائے اللہ اب استاد بھی ان کا اور مدرسہ بھی ان کا اور پھر تقریباً پانچ سو تو صرف عورتیں ان کی آئی تھی جو عورتیں جو ان کی مبلگات تھیں جو گھروں میں جا کر کے یا لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکولوں میں جا کر کے کرسچن مذہب کی دعوت دیتی تھی مردوں کو تو جانے دو ٹیچر جانے دو تقریباً پانچ سو صرف ان کی عورتیں آئی تھی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو عیسائی بنانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اللہ اکبر کتنے دور میں مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی ہے ختم ہو گئی ہے سارے معاملات اس نے لیا ہے نے اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا یوں اولاد کے قتل سے بدنام نہ ہوتا کاش کی فراؤن کو کالج کی نسو جی نہ سوجھی اللہ اکبر ہاں مداح چمکی نہ جب بے گا نہ تھی اب ہے سبڑے جن پہلے چرا گئے کھانا ہماری ہماری بہنیں ہماری بچیاں ہمارے بچے دینی تعلیم سیل تھے کچھ بھی ہو لیکن مذہب کی بات سیکھتے تھے لیکن انگریزوں نے آ کر کے ہمارے سارے مدارس بند کر دیے اپنے مدرسے انہوں نے لڑکوں لڑکیوں کے کھولے جس کی بنا پر بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم تھا اب سوال یہ ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تو شروع تھا تحریک نے کیا لیکن اب علماء کہاں سے پیدا ہوں علماء پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مدارس کی کیوں اگر میرے بھائی بغیر مدرسے کے عالم ہوتے تو جو پچاس سال سے چلنا لگا رہا ہے سب سے بڑا عالم وہ ہو جاتا جو ساری زندگی گیا ہوا ہے لیکن پہلے دن جہاں تھا پچاس سال کے بعد بھی وہ وہی رہ گیا کیوں علم کے لیے عالم چاہیے جگہ چاہیے بیٹھ کر کے پڑھنا پڑتا ہے تب ہی علم آتا ہے ایسے بوریا بسکن لے کے گھومنے سے علم آتا تو ہم لوگوں تو جاہل رہتے اور وہ سب سے بڑے علامہ بنا ہوتے لیکن وہی میں نے کہا پہلے دن جو تھا ساٹھ سال کے بعد بھی وہی رہا ہے گھوم تک اس سے وہ نہیں سکا کیوں دین سیکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے بڑی مشکلات اسی علماء اہل حدیث یہ جو تحریک چلی تھی علماء پیدا کرنے کے لیے اور یہ بھی یاد رکھو شاید کچھ لوگوں نے کہا ہوگا ابھی اٹھارہ اپرے چلا ہے نا اٹھارہ اپریل کو آزم گڑھ میں کے افتتاح پر جو ہم نے تقریر کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی میں نے کوشش یہی بتانے کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے کن متا ہونا ضروری ہے اور کون سا انٹرنیٹ والا نہیں کیا کہتے ہو فیس بک والا نہیں اور سب سے بڑا استاد آج کا ہے آپ کا واٹس اپ ہے یہ نہیں وہ علم جو مدرسے میں استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھا جائے جو استاد سے سیکھا جائے استاد کے سامنے پڑھا جائے وہ ایسا علم ہے اس کے لیے الحمدللہ وہ جو ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر تھی ہم تو چلے گا بعد جو پتا چلا کہ اس علاقے کے سارے جو روزنامہ اخبارات ہیں اس میں سے پانچ چھ نے پورے تین چار سفید حکومتوں نے سائے کر دیا اور کہا کہ واقعی دین اور اسلام کی حفاظت جو ہو سکتی ہے وہ علم اور علماء کے ذریعے اور علم اور پیدا ہو سکتے ہیں تو مدارس کے ذریعے اللہ کہیں مل جائے تو اس کا مطالعہ کریں کہیں کہا کہ جو ہم کہہ چکے ہمیں ہم یاد بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ نے اس جو کہہ ہم گئے بتانا چاہتا ہوں دوستو اب مدارس کی ضرورت پڑی اسی لیے اس تحریک نے دوسرا رخ بھی اختیار کیا کہ کی آئندہ بھی دین کا کام چلانے اور اسلام کے تحفظ اس کے لیے مدارس کا ہونا ضروری ہے اب مدارس قائم کرنا شروع کیا جس میں الحمدللہ ہمارے مدارس جو قائم ہوئے ہیں ہر ہم نے چند کو کہا ہم چند کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں سب سے پہلا مدرسہ میاں صاحب وغیرہ کا جو تھا وہ تو تھا ہی لیکن انگریزوں کے بعد سب سے بڑا مدرسہ الحمد للہ کیا کریں یہ کچھ مدارس کا نام بتا دوں گی نہیں بھائی ہماری تحریک ہے نا پنکھا اتنا بھونتا ہے تب ہوا آتی ہے صرف ایک ہی کام ہم کرتے رہتے تبلیغ تو مشکل ہو جاتی ہے نا اس لیے ہماری تحریک ادھر بھی جھجھوڑا ادھر بھی جھجھوڑا ادھر بھی دھکے کے دیا ہاں؟ چاروں طرف سے دھک ہم دیتے رہے الحمد مدارس اللہ اکبر سب سے پہلا مدرسہ جو ہماری جماعت میں قائم ہوا اللہ اکبر وہ اٹھارہ سو چھیاسی میں ایٹی سکسٹی اٹھارہ سو چھیاسی میں اور کون مدرسہ ہوگا وہ مدرسہ ہے مئو ناتھ بھنجن کا مدرسہ آلیا کچھ لوگ مئو ماؤ... چنتا لینے والا آتا ہے نا اب رسید پکڑا ہے تو دیکھ لینا مدرسہ آلیا کون سا ہے مئو نتھ کا یہ سب سے پہلا مدرسہ تقریباً جو آج تک چل رہا ہے اور جو مدرسہ قائم کیا گا وہ کون ہے مدرسہ اور اس کو قائم کرنے والے کون تھے اللہ حضرت مولانا فیض اللہ موی رحمت اللہ علیہ جو تعلیم و تعلم کے سلسلے میں مئو سے لے کر کے پٹنہ اور پٹنہ سے لے کر کے تقریبا مرشد آباد مالدہ تراش کرتے ہوئے کلکتا تک آئی ہوئی ہے کون مولانا فیض اللہ مووی رحمت اللہ نے ان کو اس وقت کے لوگ بہر العلوم کیا بہر مواج ایسا سمندر جس کی موجیں کبھی ختم نہ ہوتی ہو ان کا لقب تھا کہ جہاں ان کے علم کی جی کوئی انتہائی لوگ نہیں پہ مورنا فیض اللہ مووی جن کی ولادت اٹھارہ سو چودہ ہے اور وفات اٹھارہ سو چوراسی ہے اٹھارہ سو نہیں میں نے چھیاسی بتایا تھا نہیں مدرسہ کائم کب ہوا نہیں ایک ہزار آٹھ سو تک کتنا پرانا ہو گیا سکسٹی ایٹ ارس ایک ہزار ایک سو ایک ہزار آٹھ سو کتنا پرانا مدرسہ ہے انگریز کب آیا ہے یو پی میں بنگال میں تو سترہ ہمارا مدرسہ پہلے قائم ہوا کہ انگریز ہمارے یہاں آیا یو پی میں انگریز سے پچاسوں سال قبل ہے اہل حدیث مدرسہ قائم تھا کہاں مدرسہ آلیہ ڈومن پورا محلہ ڈومن پورا مئو اور قائم کرنے والا کون ہے موڑا فید اللہ مومی جو اٹھارہ سو چودہ میں پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو چوراسی میں انتقال کیے اور یہ ساگ کس کے تھے یہ شاگرد تھے علامہ سخاوت علی جو رحمت اللہ نے حج میں جو یہاں مناظرہ ہو رہا تھا مونا عبدالحق محدث دہلوی محدث اور مدراسی علماء میں پٹیا بروج میں اس مناظرے میں یہ بھی یہاں شامل دیکھا اور موڑا سخاوت علی جون جون پوری رحمت اللہ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے نمبر دو دوسرا مدرسہ ہو سکتا ہے یہ بنگال میں اس سے بھی پرانے مدرسے ہو سکتے ہیں سمجھ گئے نا ہو سکتے ہیں لیکن جو بڑے مدارس آج دوسرا مدرسہ انیس سو دو کس میں انیس سو دو میں یہ مدرسہ فیض آب ہے مئونا بھنجن کا جو آج جامعہ فیض آب کے ساتھ جامعہ اسلامیہ فیریاب ہے یہ مدرسہ انیس سو دو میں قائم ہوا تھا جامع مسجد کے اندر کچھ بزرگوں نے قائم کیا اور الحمدللہ یہ مدرسہ چلتے چلتے آج پورے ایک یونیورسٹی کے کام آپ چلے گئے پورے ہندوستان میں فیضی علماء پوری دنیا میں آپ کو مل جائیں گے اور نامی گرامی مدارس میں سے اور اس کے بڑے مدرسین میں سے بڑے مولانا تھے کیا نام ہے موڑا احمد نہیں احمد اللہ نہ موڑا سے موڑا احمد یہ بڑے مولانا تھے مولانا بھنجن کے سمجھے جاتے تھے یہ اس کے بڑے آ, صدر مدرس میں تھے اور اتنے حاضر جواب جامع رحمانیہ جب قائم ہوا ہے انیس سو اکیس میں تو اس کے سیف الحدیث کے لیے ان کو بلایا جا رہا تھا یہ پورے اس خطے کے سب سے بڑے عالم تھے اور حاضر جواب کتنا تھے ایک بتا دیں شاید کہ کسی کو نیند آ رہی ہو تو شاید یاد کریں گے یا کسی کو چائے کی ضرورت ہوگی تو چائے کی ضرورت پوری ہو جائے گی یہ ایک درخت کے نیچے بیچارے بیٹھ کر کے گرمی میں کپڑا اتار دیتے ایک درخت تھا اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے تھے اور وہی اہل نے دعوت عام کی مدارس کے ذریعے مساجد بھی مدارس بھی قائم ہو گئے ایک وہاں سے دیوبندی صاحب آئے کہیں لیکن آپ کس پر امر کرتے ہیں کا قرآن و حدیث پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں سارے سوال کا جواب دیں گے کہاں سوال کرو جواب دوں گا کہاں ہمیں جواب قرآن و حدیث سے چاہیے کہ قرآن و حدیث سے دوں گا سوچو اچھا تیمم کب کرنا چاہیے جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو مونا احمد صاحب نے بڑے مونا جواب دے دیا بھائی جب پانی نہ ملے تو کیا کرو تیمم کر لو کہا اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں چونکہ ہم سے پوچھنے کے لیے کیوں آیا اگر اتنا جانتا ہے تو مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں ہے نہیں یہی تو کمال ہے پھر کہا بول کیا ہے کہا کہ پانی تو نہیں لیکن دودھ کا ہوس ہے کیا ہے دودھ بغیر پانی کا دودھ تو ملتا نہیں بدبخت بک کو دودھ کا ہوس پتہ اتنا ملتا ہے نا کیا کہا نہیں بڑے مونا آپ کو نہیں معلوم میں بھی جانتا ہوں یہ بتائیں کہ پانی تو نہیں ہے نماز کا وقت آیا لیکن دودھ کا حوث بھرا پڑا ہے اس دودھ کے حوص سے وضو کرے گا کہ تو کرے گا مولانا نے دیکھا سر پھرا ہے کہاں دیکھا ایسا کرو ایسا کرو دودھ پینے کے لیے ہے اتنا بڑا کہیں مل جائے تو پہلے بتانا میں آؤں گا پہلے پیوں گا میرے پینے کے بعد بچے گا تب بھی یہ مسئلہ بتا دوں گا اللہ ایسا جواب ہوا بھگا کہ اب دوبارہ پلٹ کر کے نہ آیا یہ اصل میں ایسی حجت بازیاں کر کے اہل علماء کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا تو اس طرح سے یہ مدرسہ چلتا رہا اور پھر الحمدللہ انہی بڑے مدارس میں سے ایک بڑا عجیب مدرسہ اور آپ لوگوں کو بتائیں ایک مدرسہ وہاں ہے مدرسہ محمدیا محمد مدرسہ محمدیہ مونا گنجن کے بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ مدرسہ محمدیہ انیس سو اٹھارہ کل انیس سو اٹھارہ میں یہ مدرسہ قائم کیا ہے اللہ حکبر انگریز یو پی میں حکومت کرتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں پہنچا ہمارے مدارس شروع ہو گئے اٹھارہ سو اڑسٹھ سے ہمارے مدارس چل رہے ہیں الحمد للہ کیوں انگریز نے ہمیں مجبور کیا کیا مدر صاحب ہاں قائم کر رہے اگر مدارس اہل کی سلمان جی نہ قائم کیے ہوتے تو دنیا میں و بدعات کو مٹانے کے لیے کتاب سنت کا علم ہے بغیر کتاب سنت کے علم کے کوئی تجدیبی کارنامہ صرف و بدعات مٹائے نہیں سکتا مٹائے گا وہ ایک مثال نہیں دونوں ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں دونوں ایک نختیاد رکھو صرف و بدعات کا مقابلہ کون کرے گا صرف و سنت کے علم کے روشنی میں اگر کتاب و سنت کا علم نہیں ہے تو کبھی دنیا میں بدات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک مثال ہے ہمارے ہاں دو بڑے طبقے ہیں ایک ہی امام کے ماننے والے ایک ہی فقہ کے ماننے والے سب کچھ ہیں ایک کہتا ہے تیجا تیجا سنت ہے اور دوسرا کہتا ہے تیجا مدار ایک ہی امام کے ماننے والے ایک کہتا ہے زید میرار منانا بدات ہے دوسرا کہتا ہے اینے دین ہے دین اگر دیکھو ایک ہی امام کے ماننے والے کیونکہ جو بدات کہتا اس کے پاس کتاب و سنت نہیں صرف اس لیے کہتا ہمارے امام نے نہیں کیا ہے لیکن یہ اہل حدیث جماعت ہاں؟ یہ نہیں دیکھتی کس نے کیا ہے اس نے دیکھا تیزا چالیسواں کتاب و سنت سے سابت نہیں بدا ہے عید میلاد کتاب سنت ثابت نہیں وداعت ہے برسی منانا کتاب سنت سے ثابت نہیں یہ تو کتاب و سنت ہی کا علم ایسا ہے جس کے ذریعے صرف وداعت کو نکالا جا سکتا ہے اسی لیے الحمد للہ ہمارے علماء اہل دیش نے جب تحریک چلائی تو اس تحریک کا ایک بہت بڑا حصہ کیا تھا مدارس کا قائم کرنا تھا آگے بڑھے اے? اسی مؤناد بھنجن کے اندر ایک بڑا مدرسہ ہے حالانکہ بہت بعد میں ہیں کچھ لوگ ہوں گے فیضی ہوں گے تو اصری کو اتنا نہیں فیضی کے تذکرہ کیا اصری کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ بڑے مسائل تو انیس سو چون کے اندر فیضیام کے اندر صدر مدرس اور ناظم کے اندر اختلاف ہوا تو صدر مدرس مولانا عبداللہ شائق رحمت اللہ علیہ نے فیض عام سے اٹ کر کے انیس سو چو میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو جس کا مہمان نام ہے دارالحدیث دارالحدیث اثریا رمضان میں اب سب کو یاد آ جائے گا جو چندے کے لیے آئیں گے نا تب پتا چلے کہ ہاں یہ مدرسہ موری صاحب نے بتایا تھا الحمدللہ للہ تو انیس سو اس طرح سے مدارس یہ کھیدو پورا کا مدارسہ جامعہ محمدیہ جہاں آج ہمارے ہندوستان کے تقریباً سب سے بڑے حدیث کے عالم جو ہے ہمارے استاد موڑا محفوظ الرحمان صاحب فیضی جہاں آج چند سالوں سے سیخ الحدیث ہیں اور جہاں دورے تک کی پڑھائی ہو رہی ہے انیس میں یہ مدرسہ قائم آگے ہم بڑھتے ہیں میرے بھائی ہمیشہ یہ تحریک بدنام کرتی نہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائلوں کو لے کر جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں یہ مدارس قائم کرنا دین کے عبادت کے لیے یہ بھی چھوٹے مسائل ہیں کہ بڑے مسائل ہیں بھائی یہ تو بڑے مسائل ہیں ان ہی نہیں ہوگا تو علما کا مدارس نہیں ہوئے تو علماء کہاں ہوگے علماء نہیں رہیں گے تو اللہ کر سن لے سات برائیاں عام ہو جائیں گی دین کی حفاظت کے لیے مدارس کا ہونا ضروری تھا اس لیے ہماری جماعت کی تحریک نے جہاں دعوت و تبلیغ میں بڑی حرکت پیدا کی وہاں دینی مدارس قائم کرنے میں بھی جان کی بازیاں لگائی اللہ ان کو جگائے خیر دے آپ حضرات آپ نے سنا ہو مبارک پور جس کو پوری دنیا جانتی ہے آزم گڑھ کو کم جانتے ہیں اور مبارک پور کو زیادہ جانتے ہیں اور کیوں جانتے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے ان شاء اللہ وہاں حافظ عبد الرحیم مولانا حافظ عبد الرحیم کے اہل حدیث سونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمیں دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مدرسہ قائم کریں تو انہوں نے مبارک پور میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا دا... ہے دارالکبر انیس سو چھ میں کتنے سال ہو گئے سو سال سن آج ہم رہے ہیں لیکن مدرسے ہمارے انیس سو چھ میں یہ مدرسہ کام کے دارالم اور پھر انہی کے یہی پڑھنے والوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے لیکن پھر انیس سو بارہ کے اندر کس نے انیس سو بارہ عیسوی میں جب علامہ عبد السلام صاحب سیرت الباری کے مصنف اسی طرح سے شیخ علامہ عبدالرحمان مبارک پوری وقت کا امام و محدس کے ہاتھ مدرسہ آیا تو اس کو خوب ترقی دیا آج ہندوستان کے مشہور مدارس میں سو مدرسہ بھی ہو گیا یہ سب تو چل رہا تھا اب ایک چیز اور آپ کو بتائیں اللہ اکبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں یہ مدرسے हमारे ہمارے چل رہے تھے یہ ہمارے جو رہے تھے یہ تو چل ہی رہے تھے لیکن مدرسوں میں ہاسٹل کا نہیں تھا ابھی تب جو تھا ابھی جو مدرسوں کیوں؟ چندہ ملتا نہیں تھا انگریز نے چاروں طرف ہمیں مفلوج کر دیا تھا اس لیے اب مدرسے کے کا کام ہے مسجد میں تو انگریز تعلیم ہونے نہیں دیتا تھا بھگا دیتا تھا مدرسہ قائم ہو تو ہر آدمی آئے کیسے ضرورت تھی یاد رکھنا ضرورت تھی دوستو ایسا مدرسہ قائم کرنا جہاں ہاسٹل ہو کھانے پینے کا انتظام ہو اور سال بھر بچے وہاں رہ کر کے چوبیس گھنٹے پڑھیں بچوں کو نہ کھانے کا ٹینشن نہ کتاب کا ٹینشن نہ سونے کا ٹینشن ہر چیز سے بچوں کو بے نیاز کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ کام لیا تو وہ بھی اہل حدیث عالمی سے آئی وہ کہاں لیا علامہ ابو محمد ابراہیم آر وی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات اٹھارہ سو اسی ہے کتنے ہیں اٹھارہ سو اسی اللہ ورکبر. یہ میاں نذیر حسین محدی کے پہ یعنی جو ابتدا میں جو پرانے بڑے ساجردوں دو میں تھے تو ان میں تھے یہ رہنے والے تھے آرا کے کہاں کے رہنے والے تھے ہے کوئی آدمی یہاں کون ہے بھائی کر دیکھوں یہاں کوئی نہیں آ رہا والا ارے وہ سب لوگ میں نے کہا پشچم جاتے ہیں پورب کو پسند نہیں کرتے ہاں؟ ابو محمد ابراہیم عالمی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے سب سے پہلے آرام مدرسہ احمدیہ کی بنیاد رکھی سمجھ گئے نا کہاں کی بنیاد آرام میں ہاسٹل بنایا ایک نئے انداز کا پورے برے صغیر میں سب سے پہلا مدرسائی اس انداز تھا جہاں ہاسٹل ہو کھانے پینے کا انتظام ہو اور ساری چیزیں مدرسہ برداشت کریں یہ سب سے پہلے پورے بر صغیر میں کہاں قائم ہوا آرامر اور جماعت اہل حدیث کے فرد نے قائم کیا ابو محمد ابراہیم آر بی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی اس وقت پورے بر صغیر کا پورے بر صغیر کا سب سے بڑا مرکز کون سا بن گیا آیا اور مدرسے کی یہ قربانی کتنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی اخلاص پیدا ہو جائے مولا ابو محمد ابراہیم آر بی رحمت اللہ علیہ نے جب اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہاسٹل کے ساتھ مدرسہ قائم کیا اب پورے ہندوستان سے بچے پڑھنے کے لیے آتے اور وصولے کا کوئی رواج نہیں تھا اس طرح سے آج رسی چھپائی جاتی تھی کیوں پرانے زمانے مدرسہ چلتا تھا اس کے جائیداد وقف رہتی تھی انگریز نے جائیداد ضبط کر لیا اب مدرسہ چلایا جائے تو کیسے چلایا جائے علامہ ابو محمد ابراہیم اللہ تعالیٰ ان کو جدائے خیر دے ان کی قبر کو نوروں سے بھرے حسنات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلے ان کے جیسے اخلاص پیدا کرے مدرسہ قائم کیا باہر سے بچے آتے ہیں ہاتھ کا انتظام کرایہ تو نہیں دینا ہے یہ لائق بھی نہیں تھی اس کا بل جمع کرنا پڑے سارے مسائل تو ہوئے لیکن افسوس سد افسوس کبھی کبھار مدرسے کا خرچہ ختم ہو جاتا بچوں کو کھانا نہیں ملتا تھا تو بسہ اوقات باورسی آیا حضرت شام کا کھانا تو کھلا دیا ہے بچوں کو کسی بھی صورت صبح ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اے بچوں کو کہاں سے کیا کھلائیں گے جتنا کچھ تھا سب ابھی پکا کر کے شام کو کھلا دیا باورسی آتا موڑا ابو محمد ابراہیم نام کیا تھا ابراہیم بیٹے کا نام کیا تھا محمد اسی لیے کنیت تھی ابو محمد کبھی نام سنا تھا ان کا نہیں نام یاد رکھنا بھائی ہمارے اکابر ہیں ہمارے اکابر ہیں اللہ آتا باورچی کہتا کچھ نہیں ہے کل بچے کھائیں گے کیسے تو یہ کیا کرتے ہیں ایسا کی نماز پڑھاتے ہیں ایسا کی نماز کے بعد پھٹے پرانے کپڑے ٹوپی اتار کر کے رکھ دیتے ہیں فٹے پرانے کپڑے پہنتے اور آرا کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتے ہیں کوئی نزیر اس کی بیچ نہیں چل سکتا اللہ کتنی مشکل سے چلے جاتے ہیں رات بھر اسٹیشن پر گھومتے جب بھی کوئی چرے جاتی اس ٹرین سے پسنجر پس ذرا سامان والا اتر رہا ہے وہ ابو محمد ابراہیم عالوی رحمۃ اللہ علیہ آگے پہنچتے صاحب کہاں جائیں گے مجھے فلاں جگہ جانا ہے کتنا لوگ جو بھی آپ دے دے ہم پہنچا دیں گے پسنجر کا سامان رکھتے سر پر کندھے پر لاٹتے کلی کا کام کرتے چلے جاتے بےچارے سامان پہنچایا پیسہ جملہ جیب میں رکھا پھر اگلی ٹرین آنے والی ہے باگ کر کے آئے ازانے تک وہ کلی کا کام کر. ہے کوئی ہے کوئی ایسا جواب مدرسہ چلا اس طرح سے آج ہم سے لوگ کہتے تم نے کیا کیا اللہ چمن کو جب لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی مگر اب یہ کہتے ہیں اے چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں کتنے شرم کی بات ہے ہماری تعریف تم نے پڑھی نہیں ہے یا جانتے ہو تو چھپاتے ہو بتاؤ مثال پیش کرو کوئی عالم تمہارا بڑا ہو یہ عمل کیا ہو رات بھر اس کے بعد سے لے کر کے فجر تک یہ ہمارا علامہ وقت کا امام کہ ممبر پر تک خطبہ دینے لگے تو روتے روٹی ہچکیاں پڑ جائیں سینکڑوں گنےگار وہی سے تو ما کر کے اٹھے اجلاس میں تقریر کرے ہنگامہ ہو جائے رونے کی یہی ہمارا ازبامہ ہے یہی ہمارا عما یہی ہمارا عالم ہے بیچارا مدرسہ چلانی کے لیے के کی سربلندی کے لیے کتاب و سنت کی نشریات کے لیے مدرسہ کائم کرتا ہے تو رات بھر آ رہا اسٹیشن میں کلی کا کام کرتا اذان فجر تک کلی کا کام کرتا پھر جو مزدوری ملتی نماز فجر آئے بغرو کے آتے کپڑا بدلتے مسجد میں نماز پڑھتے پہننے کے بعد جا کر کے باورچی کو بلاتے کہتے اتنا ہے پلا فلا سامان خرید کر کے لاؤ ایسے پچاس سینکڑوں بار اس ہمارے امام کو ہمارے علامہ کو اس بحر العلوم ہاں? یہ زندہ ولی ابو محمد ابراہیم عالمی رحمت اللہ علیہ کو سینکڑوں مرتبہ اس طرح سے ضرورت پیش پڑی پیش آئی ساتھ چل رہا تھا اور یہی مدرسہ ایک علمیہ اللہ لاہر جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا تھا سبوں نے ہم سے سیکھا ہے ہم سے سیکھا ہے ہمارے ہر سرما سے سیکھا ہے تمہیں چند کرنے کا بھی طریقہ نہیں تھا گرمی میں ایسے اور سردی میں ایسے یہ تم بھا کے تھے ہم نے تم کو سکھایا کہ آدھی کی قیمت کیسی کی جاتی ہے پورے ہندوستان کے علماء کو ہر سال ایک مرتبہ آرام دعوت دے کے ایک مسئلہ رکھ اور کہتے پورے ہندوستان کے علماء اس مسئلے کے خود کی تحقیق کریں اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو قول حق ہے وہ شائع کیا جائے الحمدللہ یہ مدرسہ اس طرح سے چلتا رہا یہاں تک کہ ہر سال سالانہ اجتماع ہوتا علما کا اجتماع ہوتا علما دینی مسائل پر بحث کرتے کیا حق ہے کیا فاطل ہے کس کو جائز کرا دیا جائے کس کو ناجائز کرا دیا جائے بہت سارے مسائل ایسے پیش آتے رہتے ہیں زندگی کے یہی مرکز تھا مونا صلا اللہ عمر حاضی ہوتے ہیں بڑے بڑے علما آتے میرے بھائیوں یہاں تک کہ اللہ اکثر انیس سو چھ انیس سو میں سالانہ تھا مدرسہ احمدیہ آرا کے اندر وہاں ایک بات آئی کچھ ریڈیز کلکتا میں کچھ مرشید آباد میں کچھ مالدہ میں کچھ یوبی میں اور ہر ہر گاؤں کے اندر ہے تو ایسا کیوں نہ کیا جائے آج کہتے ہیں تمہارے ہاں کوئی تنظیم نہیں ارے ہم نے تو تنظیم کیا تم ہم نے سیکھا ہے ہاں؟ تم کو تو یہ ڈھنگ ہی نہیں تھا کہ تنظیم کیا ہوتی ہے صرف اس جگہ علامہ ابو محمد ابراہیم آرمی رحمت اللہ علیہ اور سیف الاسلام موناسل اللہ استاد العلماء حافظ عبداللہ اللہ واضح پوری رحمت اللہ علیہ یہ بڑے اکابر اکٹھا ہوئے اور انیس سو چھ جی میں مداخر علمیہ کا جو جلسہ تھا وہاں یہ کہا گیا کہ بھائی ایسی ایک تنظیم بنائی جائے یہ ہماری تحریک تھی ہم نے حرکت میں دیا گاؤں گاؤں کے اہل حدیثوں کو کی ایسا ہو کہ ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جاتے ہو نا کانفرنس کے جلسے میں کبھی انتیسویں کبھی اٹھائیسویں کبھی اکتیسویں کبھی, کبھی رام لیلا میدان کبھی پاکا کا میدان ہاں؟ کیا, کیا, کیا یہ انیس سو چھ میں یہ مدرسے احمدیہ آرا کی دین ہے علامہ ابو محمد اسحاق ابراہیم علی رحمت اللہ علیہ کی دین ہے یہاں یہ ہوا کہ انڈیا کانفرنس کی جائے جس کا کام کیا ہوگا دینی مدارس قائم کیے جائیں دینی مدارس اور اجلاس کیے جائیں سالانہ کانفرنس کیا جائے اسی طرح سے پورے ہند برے صغیر ہندو پاک و بنگلہ دیش متحدہ ہند کو انہوں نے کیا کیا جوڑا اللہ اکبر جنرل چیف سیکریٹری موناسرا اللہ بنائے گئے اور اس کے امیر اور صدر حافظ پوری رحمت اللہ علیہ بنائے گئے حافظ امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کو ان کا خازن بنایا گیا یہ تین آدمیوں کی کمیٹی تھی کوئی اختراع ہوا اس زمانے میں نہیں پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اس دورے کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں کوئی کام نہ بنتا ہو وہاں کام بنانے کے لیے حافظ عبد الرحم عزیز رحیم آبادی کا نام سنا ہوگا ان کو مقرر کیا گیا کیوں یہ ان کو اللہ نے بڑی سہانت بڑی فضانت دی تھی جہاں کوئی کامیاب نہ ہوئے کامیاب ہو جاتے تھے یہاں تک کہ گئے پشاور اخلاص درا دیکھو کہاں گئے پشاور نام سنا ہے پشاور میں آل انڈیا ایل ایڈیس کانفرنس قائم ہو رہی ہے اس کا اجلاس قائم کیا گیا کہ کھینے لگائے گئے اور جب اجلاس کی باری آئی کسی نے جا کر کے پٹھانوں کو پائے تو وہاں بھی ہیں صاحب اللہ وقت کون ہے پٹھانوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے کانفرنس کیوں یہ تو وہاں ہے پریشان دو قصہ بتاتے ہیں بس اس کانفرنس کے مطابق با با بات بڑھا دیں گے اللہ ہزمر یہ مداری یہ کانفرنس ہماری چلو بھائی بنا دیں گے بات نہیں ہونے دیں گے پٹھانوں نے کہا موڑا ابو محمد ابراہیم موڑا حافظ پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا صاحب یہ سب بگڑ گئے نہیں ہونے دیں گے باہر بھی ہیں کھڑے ہوئے یہ دکھتی رکھ جانتے تھے اس سے ٹکڑے ہوئے السلام علیکم پٹھان بھائیو تم سارے پٹھان میں بھی پٹھان بس السلام علیکم رحمت اللہ پٹھان بھائیو تمہارا پٹھان بھائی تمہارے پاس آیا ہاں یہ تو وہاں بھی نہیں پٹھان اپنا بھائی کے بس سارا جھگڑا ختم سمجھ گئے نا اب تقریر کی للکار کر کے خوب کتاب و سنت کی لیکن پٹھان کہہ رہا ہے سارے پٹھانوں نے خوب سنا مزے سے اب دوسرے دن بوڑھے ہو گئے تھے سب سے عمر میں بڑے تھے یہ حافظ عبدالیم آدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کیا دوسرے دن معادرت کر دیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب آپ لوگ کانفرنس کر لیں کھڑے ہوئے لوگ سارے پٹھان اکٹھا ہو گئے ہم وہاں کو نہیں وہ بوڑھا کل والا مول بھی ہم کو چاہیے لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے آنے کے لائق نہیں ہم اس کو اپنے سر پر بیٹھا کے لائے گا لیکن وہ آئے گا تبھی ہم اللہ اکبر اتنا دک کیا کہ کی بتا دیا گیا تو گئے مونا کو اٹھا کر کے پچھال لے کر کی آئے حافظ عبد العدی رحیم آبادی کو بیٹھایا اب تک اللہ اکبر اور دوسرا بڑے اخلاص کی بات ہے میرے اخلاص تھا ہمارے اندر کانفرنس ختم ہو گئی رات کا وقت تھا سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہمارا صدر غائب تھا اور ہمارے صدر کون تھے حافظ عبداللہ غازی ان کا نام کبھی نہیں بھولنا یہ اس سرزمین ہند میں میاں ندیر حسین کے بعد سب سے بڑا محدی جو گزرا ہے وہ یہی حافظ عبد العزی رحیمہ بازی ہیں اور موڑا ابو محمد ابراہیم آروی نے مدرسہ احمدیہ جو قائم کیا تھا تو اس نے پہاڑے کے لیے انہی کو لایا گیا تھا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ لے ایک پکے دیوبندی تھے لیکن اللہ نے اہل حدیث بنایا تو بالکل معاملہ ادھر کا ہو گیا اسی لیے ابھی بامبے میں ہم سے لوگوں نے سوال کیا اہل حدیث کہاں سے آئے میں نے کہا تین جگہ سے آئے پوچھا تاریخ اہل پر پروگرام تھا جوگیشوری کے نام سنا ہوتا باندھے جوگیشوری نے تو سارے لوگ اہل کہاں سے آئے میں نے کہا ڈس تین جگہ سے آئے نمبر ایک مدینہ سے آئے نمبر دو دیوبند سے آئے کہاں سے آئے مدینہ نمبر دو ساؤتھ سے میں نے کہا ہمارا سب سے بڑا مولا محمد ابراہیم عربی جو بند کا پڑھا ہوا تھا لیکن وہ پڑھا سدھر گیا جن کے نصیب میں نہیں شیخ الحدیث ہونے کے باوجود نہ سدھر تمہاری بچ کے چاہیے لیکن وہاں سے آیا نمبر تین میں نے کہا لکھنؤ ندوا سے آیا سمجھ گئے نا سوچو سا ابو محمد ابراہیم یہ حابد عبد اللہ گا پوری صدر ہو تو ایسا ہو ہمارا تائد ہو تو ایسا ہو ہمارے بڑے ہوں تو اللہ کرے ایسا ہوں کیسے سنو کہارے کانفرنس کے لوگ کھا رہے ہیں ہمارا صدر گائے صدر کا پتہ ہی نہیں ہے تلاش شروع ہوئی ارے ہمارا صدر کہاں چلا گیا لوگوں نے یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا کہیں نہیں پتہ چلا ڈھونڈنے کے بعد جو خیمہ لگایا گیا تھا رات کا وقت ہے اندھیرا ہے کھینے کے ایک کونے میں چکے کھینے کی طرح منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا وہاں بوڑھا بیٹھا ہوا ہے وہاں گئے تو ایک مہینے کی سوکھی روٹی اور گلاس میں پانی لے کر کے نمک ڈال کے روٹی گیلی کر کے اپنا رات کا کھانا کھا رہا ہے یہ ہمارا سکر تھا یہ ہمارے اندر ہی خلاص تھا سمجھ گئے نا گاؤں کا کھانا بھی نہ کھایا ایک مہینے کی سوکی ہوئی روٹی گھر سے پکا کے دادی پور سے پٹا کے لے کے اور سراستے میں گرم پانی لیتے نمک ڈالتے اور اسی مہینے پر کی سوکی ہوئی روٹی کو اس میں گیلی کرتے کھا کر کے اس پر گزروات کا کھانا کھا رہا ہے تو میرے بھائی یہ ابو محمد ابراہیم آر وی رحمۃ اللہ لے لیکن ہوا یہ کی انہوں نے جب دیکھا یہاں تو تحریک ہماری چل گئی مدرسہ بھی چل گیا اور حافظ عبداللہ اللہ گادی پوری جیسے وقت کا امام محدس مل گیا ہے کام کر رہا ہے اور آل انڈیا کانفرنس بھی قائم ہو گئی ہے اب یہاں سے چلو ذرا مکے اور مدینے میں بھی عرب عرب میں بھی ذرا تحریک چلا اللہ اکبر دیکھا آپ نے ہندوستان تک رہی ہمارے ہندوستانی علماء نے اپنی تحریک چلانے کے لیے کہاں پہنچے مکہ گئے جدہ میں رہے مکے میں آباد رہے وہاں اربوں کو انہوں نے درد دینا شروع کیا جہاں تک کہ بڑے بڑے علماء وہاں جمعہ کا خطبہ بھی ہوگا درس بھی دیتے اور بڑے بڑے علماء وہاں جو تھے ہمارے اس اسلح حدیث عالف ابو محمد آروی یہ بہار کا رہنے والا معمولی سے دیکھا اور درد کہاں دے رہا حرم کے اندر دے رہا ہے اور تحریک تحریر حدیث وہاں بھی چلا دیا اور آج بھی رابطے عالم اسلامی وغیرہ کے جو ذمےدار ہیں سب انہیں کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں یہ بھی آپ کو یہ سارا فضل و کرم کہاں لوٹ رہا ہے مجھے پہلے حدیث ہند کی طرف بہرحال جب وہ چلے گئے تو مدرسے میں پہدا ہوئی جس کی بنا پر حافظ اللہ گابی پوری رحمت اللہ علیہ گئے دوسری جگہ مدرسہ بند ہونے لگا تو حافظ عبد رحمہ رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں درختہ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا مدرسہ سلفیہ کیا نام تھا سلفیہ لہریہ سرائے یہ کس نے کائم کیا تھا حافظ عبدالعزیز رحیمہ وادی نے حافظ عبدالعزیز رحیمہ وادی رحمت اللہ لے. یہ مدرسہ جو آرا میں سب سے پہلا مدرسہ تھا اس کو اٹھا کے لے کے گئے کس نے ملا دیا دربھنگہ والے مدرسے میں اور پورے مدرسے کا نام ہو گیا احمدیہ سلفیا لہریا سرائے الحمدللہ اس طرح سے مدارس قائم کرنے کا سلسلہ جاری رہا میرے خیال سے ادان کا وقت ہو گیا بات ختم کر دی ہے نماز کے بعد پھر وضو کرنے جا رہے ہیں ہاں ان شاء اگلے سال رکھ لو نا اگلے سال چلو ان